الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والسقلات والسلام على عباده الذين اصطفا صلى الله على سيد الانبياء وعلى اله واصحابه الذين وعدهم بالغنى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا آمنت بالله صدق الله وعلى العظيم واصدق رسوله النبي الكريم المين <تصفيق> ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زغ عق الصلاه والسلام عليك يا شيخ رسول الله وعلى اليك وصحبه سیدیا حبیب, سیدی دی حبیب شاید شاید اللہ صاحب صدرۃ العلماء صاحب میزبانان گرامی بہت بہت سلام علیکم اللہ اللہ مجبری صنا رب العالمین پر دبت و دوستو صحیح دور شرک دے مسئلے دے اندر سبحان اللہ ایک عام مغالطہ عام غلطی واقع ہوتی ہے اس نشیسے سے اس جلسے اس غلطی مغالطہ ناچیز اپنے سمجھے مطابق ازالہ تکارے کہ کوئی نبیاں سمجھ مل کو متا دفا کر لیں فرق فرق فرق نے موجود میں یہ سابت کرانا توہید اور شرک کا دارو مدار انہیں چیزوں کا نہیں کہ جی زندہ نو پکاریا تو جائز شرک نہیں بننا مردہ نو نار لیا شرک بن جانا وہ جی دور والے نکاریا شرک بن جانا نیڑے والے پکاریا شرک نہیں بننا اللہ نہ عا ساری غلطیاں کا ازالہ اس قرآن ارادہ شکر پر اللہ اگر پڑی جی ل فلا اللہ, لیے اللہ, لیے ہیں تو اللہ اللہ کے کے تو کسی کو دور کر نو تعری کوئی شرک نہیں موجود کہ دس پکار گل نہیں مدد وسیلے پکار شفاعت آست پکارنا آیت یہ شامل نہیں اس آیت چار دوسری آیت چراہت بھی اشارہ موجود دوسرے پاس جڑی دسدی پہ یہ اے اے مطلب لے, لے کے اللہ تعالی قرآن تو اولا اور پہلے اتو ہی میں شروع کرنا پکارنا پکارنا بلیا بلیا نب نب پکار سن سنگ کر لینا سب ایمبر پرانے مجید, مجید تغور دے غور فرماؤ اللہ تعالیٰ تو اللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا غور کرو خالی پکار دی گل نہیں کیوں اللہ تعالی یہ نہیں فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اس پہلا فرمایا بے شک مسجد اللہ کے لیے ہے خالی خدا پکاری مسجد میں اللہ تعالی دی عبادت تو مطلب میں بنے گا کہ مسجد اللہ کے لیے ہیں کیا مطلب عبادت کا حق اسی کا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کی اللہ واسطے وہ اوتے پھر گئے پاو مشیت ہوشیوں باہر آئے نماز دے وی وی. وی. نماز ہر طرح شرک بار پکار یہ پکارنا شرک کے لیے یہ آخر کی مقصد ہے شرک تکارنا ہویا مسجد اللہ واسطے آخر کی مقصد ہے اللہ واسطے مساجد آئی مقصد اشارہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر خدا سمجھ کر مت پکارو نارائ تکبیر نارائ اگر نہ شرف ہوتا تو پھر ہر مقام پر شرف ہوتا مساجدہ لا کہنے سے کیا غرض ہے یہ اشارہ لگانا مقصود ہے اسی وجہ سے فا آئی ہے بعد میں فا ہے فلا یہ ہے فسیحا افصائح افصائح شرط, شرط کر شرط رہی ہے, ہے کہ جب مساجد, مساجد اللہ کی جی ہیں تو اللہ, تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو یعنی مساجد, جین مساجد میں ہوتی ہے عبادت تو اللہ کے ساتھ کسی کو ایسی پکار مت پکارو جو عبادت والی کہ نہیں دوسرے مق... یہ سی اشارہ یہ اصول فکا کی زبان ہے یہ اشارہ تو نس ہے لیکن ہوں سراہت والے پاسے چلیے دیکھو ایک اندہ مطلق ایک اندہ مقید عام خاص مطلق مقید عام دا آمرہ وسیع ہوتا ہے کٹ یہ میں عام لفظ بولے جس طرح کے ساتھی ہوں اندر آ نال ہی اگر میں کہہ دینا یار پگا والے گل سمجھا ہوں جنہوں مقرر کیتا ہونا ہے بندے داخل کرنے وہ سمجھ جان گے کہ پہلوں جایا ہے نا بھی ساتھی اندر آ جانا تو پگا والے ساتھی مراد نے کیوں کہ اگلا جڑا جملہ, جملہ بولیا اس وضاحت کر دیتی ہے پگا والے ہوں خالی ساتھی وہ پگا والے دوسرے تیسرے سب چھانے سن جیسے لیا کیا پگاڑے مقید ہو گئے اے ہونے کاٹ جانگے او زیادہ سانگے کاٹ جانگے نا ایک قانون مطلق مقید تے محمول ہوندہ اللہ تعالیٰ فرمایا ایک مقام تے جڑی میں آئے پڑی اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو کسی کو مت پکارو ایتھے ہونا ہر ایک وچاہ گیا ایتھے ہوتے رہنے ہیں کوئی یہ گا تو شرک ہو جائے گا کیوں کیا اللہ یا رحمان اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو تو کتنا بے وقوفی ہوگی بھائی آیت ایسا مطلب لیا کہ ریا تو بھائی اس مطلق نو او مثال میری رین رکھنا ساتھی آن دو پگا والے آن دیو اللہ تعالی نے اسی طرح گل فرمائی فرمایا فلا تد رو مال ملا اللہ لا کے لا ساتھ, لا ساتھ لا کسی خیخ خیخ کو مت پکارو اگر کوئی انل مساجد اس کے اشارے سے نہ سمجھے اللہ تعالی نے دوسرے مقام فرما دیتی فرمایا یہاں فرماتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت پکارو کسی نا پکارو ات ہیں اللہ کے ساتھ اور خدا کو مت پکارو اور اللہ کو مت پکارو ان فرمایا آخر اور کو مت پکارو <بارخ> نہ یہاں پر موصوف کا اضافہ ہے اللہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اور الہ کو مت پکارو اور الہ کو خالی پکارا نہیں جاتا الہ کی عبادت کی جاتی ہے توجہ نہیں فرمائی تو ہوں وضاحت اطلاع اس آیت نے تخصیص کی اس مطلب کی نکلیا کہ وہ جی میں آخیا ساتھی پگا والے رب ات دس دکھا لہذا لیکن کمال یہ ہے کہ جا فرمایا علاجے ایسے اللہ تعالی کا اے مطلب کہ مسجد نہ پکارو کسی جی میں پہلو کہ ورنہ تو سپیکر بند کر چڑک ہو جائے وہ منڈے شکر شیر کو جانا ہے کیوںکہ مسجد نے بکار بدر سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی مساجے اشارہ کھڑے والے ادھر دیکھو سجدہ عبادت کی بات ہے کیوں سجدہ مستر مستر را دا را دا تازیم جانور نبی پاگ نو کی حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف نو کی بابے آدم علیہ السلام نہ حضرت یوسف خدا نہ جانور خدا سجدہ ہے <Was> <Knight> <Dragon> <forgive Halloween> <abhi> <uncovered> مسجد اللہ کے لیے <ا Stretch Lazars> ہے کیا مطلب ادھر دیکھ ان المساجد مساجد محل ارادہ حال یہ مجاز ہے مساجد بول کر مراد سجدہ ہے اور دلیل قرآن سے پیش کروں اللہ فرماتا ہے زینتکم مسجد ہر مسجد کے وقت اپنی زینت لے لو زینت پکڑو کیا مطلب مسجد بول کے مراد बोल, نماز ہے اے مجاز مرسل کا دا دائرہ بہت وسیع مجاز مرسل علاقہ حالیت اور محلیت مساج مسجد کے وقت ہر مسجد کے وقت توجہ نہیں فرمائی ہر مسجد کے وقت زینت پکڑو لکھا ہے ہر نماز کے وقت لباس دا مطلب نہیں مسجد جاؤ تو اس لیے زینت پکڑو اگر ایک بندہ گل سمجھنا اگر ایک بندہ صرف بن کے مسجد میں بیٹھے کوئی حرج نہیں لیکن نماز کے وقت لباس ہونا چاہیے وہ کم یہ ہے اچھا پھر مسجد نہ ہوئے باقی گل ٹھیک ہے بہت اچھے مولانا زندہ باد اللہ برکت اے اے اگر, اگر مسجد, مسجد تو باہر نماز, نماز پہ پڑھ گا تو اللہ کیا مسجد بول کر نماز مراد نماز پاویں مسیحتیں ہوئے تو باہر کپڑے پانے ضروری تو اللہ تعالی نے لفظ مسجد بولیا ہے مراد نماز اناج <اللّٰه> اللہ تعالیٰ نے تھے بھی ذکر مسجد لفظ فرمایا ہے پر مراد مسجد نہیں مراد عبادت خدا ہوئے اور مانا بنے گا وہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے عبادت اللہ کے لیے خاص ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ اگر یہاں کوئی بے وقوف یہ لکھ دے کہ جی عربی کے اندر دعا جو ہے پکار کے معنی میں ہی آتی ہے اور دعا عبادت کے معنی میں نہیں آتی اس قرآن لکتا والے پاس جدر مرضی جان دے الفاظ سے ہاں سمجھ نہیں لگی نہیں اچھا سمجھ نہیں آئی میں کیا ہوں پکار مسئلہ نہ ہویا مسئلہ عبادت لہذا توجہ نہیں فرمائی یہ شرک حل ہو گیا کہ نہ ہو باہر جان کی لڑ کو قرآن اگلی گل جی زندہ کو پکارنا تو جائز ہے بھائی مردے کو پکارنا تو شرک بنے گا نا. بھئی اس کا دیکھو. قرآن سے. قرآن نال ثابت کرنا زندہ نو پکارنا شرک شرک ہویا اور پکا شرک سارے آخرا زندہ ادھر دیکھو بھائی دو زندہ, زندہ ایسے, ایسے ہوئے جنہیں خدا ہی دعوی بیتا ہے ایک فراؤ جی ایک نمرود ہے اسی طرح کون سی وہ اللہ پاک کے وجود کا منکر سو خود نبادت دائک سمجھتا سی تے خالق سمجھتا سی دا نو خود اپنے آپ دا خود کھانا چل رہا نہیں فرمائی تا کر کے علیہ السلام اسلام فرمایا جدہ آخیا آسمان, آسمان, آسمان رب نے فرمایا آسمان سارے کائنات کا رب انہوں نے آخیا ماں رب المی رب العالمین کون ہوتا ہے انہیں اپنے دہری آن کا سبوت دے زندہ وہ سامنے بیٹھے حضرت موسا بھی پکار رہے ہیں سامنے کھلو کے او دی قوم دے بندے بھی پکار رہے ہیں ہوں زندہ دو شخص پکار رہے ہیں ایک شخص زندہ پکار اور ایک شخص پکارن پکا مشرک ہے. سامنے بندے نو پکار رہے نے دو پکار رہے, نے دو پکار رہے نے دو ایک رسول رسالہ تک فرق نہیں مشرک ہے پکار دیاں کافر مشرک ایک ہی وجہ اگر ہن زندانو پکارنا ہندہ شرک تو دو میں مشرک ہندے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی شرک کا فتوہ لگ جاتا بات سمجھو درہ اگر زندانو پکارنا ہندہ شرک دو میں مشرک ہندے اگر زندہ نو پکارنا شرک نہ تو میں مشرک نہ عجیب گل ہے ایک مشرک پہ ہے ایک رسول پہ او خدا خدا خدائی دکھا رسول دوسرا پکارا نالا قوم دا کافر مشر فرق کرنے زندہ مردہ د زند... آخ جی پکارنا شرک نہیں تو مشرک کیوں اگر اسی کہ پکارنا شرک ہے رسول اللہ دا پکار رہا ہے وہ فروغ کر رہا ہے کیوں پیا اے, اے مشرک نہیں بنتے اے رسول کیوں پہ گے زندہ مردہ دا فرق شرک تو ہی زندہ مردے رکھا گے اور لازمن بات جڑی گل پہلو میں سمجھا گیا اتنے پھر وہی کرنی پی حضرت خدا لی کے, کے معلوم ہوا مردے کرنا خدا سمجھ نہ تکبیر ڈرا بہادر شیر کلندر. عبادت دے لائک حضرت پکارنا شرک نہیں بنیا جیجا روپے پکار دندا روپئے پکار دا ہاں ہاں انہوں در اے سمجھ آ گیا ہاضر جی تے, نا. نا تے چکر پہ ایس گل پچوں کدی زندہ مردہ گا کدی ہاضر گائب کدی کر سک ہے کہ نہیں اے ساری دو چیزاں پہ دیاں دیا ان. نہیں کرم والا پتا ہی نہیں کون کی پیا آخر ہے دو پتا نہیں پھر آپ شرک ٹوکنا ہوں گل اصل پتے نہ پتے کی زندہ مردہ غائب دور نیڑے اور گال صرف جن پکار کے نہیں جاند کہ نہیں دوسرے لفل چمیٹ لینا نظر ہے کہ نہیں آئی یار نظر بھی مطلب ہے نظریے شرک نہیں بنا بنتا تو اس نظریے نو اگاں لے جاؤ یہ مطلب ہے اے نظریہ جتھے پایا جائے شرک نہیں ہوگا یہ تیسری تھان ہے جتنے میں پیش کرنا پہ دو تھان پہلو پیش کی سورت بن دیا نے تر صورتاں جواز دیں نجائز ہو دی جسے بولا پکاری توجہ نجود بولا پکارے بولی نکارے او بے وقوفی چگل پہ مارد نہ پہلو گل الاح کی ہوں آ گئی ایک بولا پا پکار چگلے پتے ہی کوئی تو کسی گل بھی خبر ہی پیفار تر سورت اگلیاں ایک سورت نظر پکارا بھی نظر آئے جنو پکار دے پہ آ سننا سمجھنا پتہ خبر جاننا کر سکنا نہ کر سکنا سارا جن جی پکارا ہے وہ بھی اگو نظر آخر ہو فلانا پکار صورت ہر سیا بند آ سورتان اکا والا کن والا کنالک دوسرے یا ادھر تین سورتوں میں ضرور فائدہ پہنچنا فائدہ اگر حق باہو پکارے گاپ نہو بھی نظر والے پکارن والا جن پکارتا ہے نظر والا پکار یہ ویخ رہا ہے میرا پیر میخ رہے پیر بھی ویخ رہا ہے سی ن पीरा पीरा पीरा सुन ओ पीरा, पीरा, मेर, मेर, अर, अर सुनी सुशी धर के چھپ پیت چل پہ لگا دے ارے والے آخ بے ون صرف گلے میرے کن قریب سنتے مت نہیں بچی अगर कोई आखे मैनू नहीं सुनी आखरा मरे तू पी साल चंगल जरुड़ खातर कभी खूह चल कभी जंगल रब नाफेरा भी रंग चढ़ा दे داتا دا با شستی دیوے اندر میں او اللہ فرماتا ہے توجہ ولذین جاہدو ربجنے اللہ دین مجاہدہ دی یہ سو بولا جمع ہے اللہ ہے دین اپنی مختلف شان دے دروازے شان دے دروازے پاسے ہوئے نظر پکارنا بالکل دنائی ٹھیک ہے ایک پاس پکارنا نظر والا ہوے ہو جنوں پکار دے او نظر والا نہ ہوئے یا ساریاں دل جبل سبحان اللہ حضرت فاروق عالم منبر رسول مدنی پاک سرکار دی مسجد دے منبر دیکھ لو اپ خطبہ ارشاد فرما رہے نے 100000 تو بھی زیادہ ہزار لکھے حضرت سارا حضرت عمر ویخ رہے نے فرما نے وہ سارا بہار کر لے دشمن ادھر آن توجہ چودہ حضرت عمر پکار دے نے حضرت ساریانو ساریہ نظر والا نہیں پر عمر نظر والا ہے تا کر کے انہاں پکاریا ویے نال اپنی پکار اوتے تکر پہنچا وی دیتی معلوم ہویا انج وی ہے پکارن والا نظر آلہ ہوئے جنہوں پکارن ہے او نظر آلہ نہ ہوئے داوی پکارنہ دنائی ہے تے ہو نہیں سکتا کیونکہ شرک بغیر خدا سمجھن عبادتے لائک سمجھن دن ہو نہیں سکتا گال صرف عقل تے بے عقلی دی دنائی تے بے وکوفی دیا جان دی ہے اگر دو میں پانسے پھوڑے ہو منتے بے وکوفے پکارن آلہ جے ایک پانسے ہوئے نظر والا۔ بے وقفے ایسے پکارنے کیا آخ جناب جی ایسا پکارنا بے وقوفی شمار بے وقوفی نا نا ادھر اللہ کردرت عشا سبحان اللہ سلام فرما رہے میری امت جو جو جو ہو تے ہو میں دسدا جو میں نبے دسی گئے جیتا ایک وقت دستا ہی رواں گا کی مطلب, کی مطلب, مطلب جدو محطن محطن آن کے پوچھو جب جب خاتا کی خاتا محطن محطن میرا کم میں گا یا میرا جو جو دی بندہ گل کر سکتا ورنہ یا دلالت نے کہ علمی زبان ہے اشور فقہ کی مطلب مطلب سکنا باہر ہو दे चवल बंद हो जो हर किस आखना है شہر یہ پچھانے کی پتا نہیں لکان کی ہوا کہ جی نبی پاک اللہ وسلم آپ منبر تے کھلو کے توجہ فرمایا آپ منبر تے کھلو کے فرمایا پچھو میرے کول جو پوچھ دیو سبحان اللہ بخاری شریف وچ سلونی امبا شریف میرے کول جو پوچھ دیو لحاظہ جی او اس وقت تھی وہاں ہی تھا او میں اللہ دے بندہ وہاں ہی تھا اگے پیچھے نہیں وقت اپنے ادھر من دیا کوئی فرق نہیں کیا وجہ ہے اصل لگا ایک لے کر ہوں تو بس سے واہ نہ ایک ایک ہوں کشف اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبیا ہر طرح دے کمال دیتے نے ایک کمال بھی بخشیا ہوں کہ اندر روشن ہے کہ بس تبجو خدا نی خدائی کھل گئی ہاں ہاں ہاں توجہ نہیں فرمائی میرے آقا نے فرمایا اینتن فن آپ میں وہ جو تم نہیں دیکھتے فرمائیے کہ نہیں اچھا میں ادھر لمبا نہیں کرنا چاہتا ایسے گل سے رہو حضرت, حضرت سیدنا سیدنا عیسیٰ روح اللہ حضرت عیسیٰ اگر اپنے کسی امتی نو پکار دور تو امتی نہیں جانتا عیسیٰ تو جانتے وہ نہیں دیکھتا یہ تو دیکھ رہے ہیں اور اگر بالفرد عیدہ عکس ہو جائے اگر امتی پکارے حضرت عیسیٰ کو اس آس اور امید پر بلکہ اس اعتقاد پر کہ جب وہ ہمارے پیٹ کے چھپے حالات جانتے ہیں ساڑھے ٹیڑ دیاں گلہ جان دینے جان اللہ اللہ میرے ٹھیک پہ آکوف ہوئے گا جڑا آخر ٹےڈ نو جان نو نہیں بولو یار قرآن تو باہر اللہ لیکن جے موٹی اچل نال قرآن پڑھیے کچھ نہیں لب جا جی بریک ہو جائیے سب کچھ لب پیڑ نو بھی پیڑ نو جانتا ہے اگر ٹھڈ پیڑ دور کراستے دوروں بیٹھ کے آکھے اللہ سونے دے رسولہ کر فریاد باہر گا بے وقوف ہوئے گا جا تو اور اور سورت سورت سورت ایک پر بب نظر ایک پاسے نظر پاس پکار آسے دو تین سورت پکارنا جناب حکمت کے مطابق ہے این اللہ دے قانون دے مطابق ہے اللہ دے اذن دے مطابق ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت با کھڑی کر کے اخدا ہے اساں اسا آپ ضرور بولے ہیں پر جنہاں نو پکار تے ہیں اون سنن والے یارا تکبیر موتر مجبا مارنا سے موتر مزہ مارنا پر جو کرے ہاں حال زار میں ممکن نہیں ممكن کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو سب نقب ناسیا چی سنو بھائی چیز گل یہ کہ جی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ ان کے مطالق جو آیا وہ تو ان کی شین حیات قید حیات کے ساتھ مقید ہے جب تک زندہ رہیں گے تو وہ جانتے تھے موت کے بعد تو ختم ایتھے آن کے پھر روڑا پاہ جندہ سمجھ نہیں آئی پھون گال لیا اگلا دعویٰ ہے نواں کہ جی صاحب کمال موت شای کے بعد کمال سے محروم ہو جاتا, جاتا, جاتا حرد حرد ہے یا کمال میں ترقی آ جاتی ہے ایک دعوی ہے کہ مریات ہر کمال سلط ختم دوسرا دعوی یہ ہے کہ مریات جے کمال والا سی نا تے پھر قانون قدرت دائے نہیں کہ انہیں صلب کر کے محروب کر دینا نہ ولل اخرۃ خیر اللہ اللہ اللہ کی یہ شان ہرگز نہیں رب سونا فرماتا ہے توجہ اے شکر تم لازی وفر تم ان لذابی اللہ فرماتا ہے اگر تم کرو گے شکر تو نعمت کو بڑھاؤں گا اگر تم کرو گے نا تو پھر عذاب سخت کر دوں گا کیا مطلب وہ جو کچھ ہے سب لے لوں گا اور میں پوچھنا میں پوچھنا حضرت عیسیٰ کو جو یہ کمال ملا جو قرآن بیان فرما رہا ہے اس کا حضرت عیسیٰ نے شکر کیا ہے یا نہیں صرف اتنا بات ہے نبی پاک نو جیلے رنگائے چرابنے رنگیا ہے حضور نے عوضہ شکر کیتا ہے کہ نہیں غاؤس پاک نے شکر کیتا ہے کہ نہیں ان ساڑھا دعویٰ اے شکر کیتا ہے شکر کیتا ہے کسی گا کہ نبی دعوی نہ شکریہ شکر کوئی کر سکتا ہے ہر مانا لمحہ سونے تر پہلے گزرے تو بہتر, بہتر ہی ہونا ہے اے ہونا دیر دیر بلد لیا بلد اے ہوئی مانا لے آئے اے تو ہی لے آئے کیونکہ سونے تو کرنا شکر تو شکر دکیتی ہے خیلی تا میرے آقا نے فرمایا ہے مماتی خیر لکم ومماتی خیر لکم سونے نبیدہ علم وفاد تو بعد وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں توجہ ذرا اے جڑے کمال ہوں دن نا روحانی اے روح دے ہوں دن توجہ ذرا اے جسم دے نہیں اے صفات روحانی نہیں تے روح باقی ہے اگر کوئی آنکھیں مرن تو بعد ختم ہو جاندے ہیں تو ان آنکھ بے وقوف جاتے اے آنکھ مرن تو بعد روح مک جاندے ہیں ج مرن تو بعد روح جہ اپنی ہے حضرت عیسا علیہ سلام جڑے فرما رہے تو میں تسد رہا تھا گیا ہے ادھر ات دو چیزاں نے ایک, ایک ہے انہوں دے حالات نو جاننا ایک ہے دے حالات دسنا جاننا روح کے ساتھ ہے بتانا جسمر زبان کے ساتھ ہے اللہ دا نبی دنیا تو چلا گیا ہے जान ना रह गया बता ना बंद हो गए ओ तुम जड़ी पर भाई मर ओ तवज्जो जी तू सी मेरे तो सुन रहे हो ठीक है एक मेरा इल्म है वो अंदर रूह है खड़ा भाइयों नु जाहिर के नाल करना جب میری زبان بند ہو جاوے تو کوئی آخر علم مک گیا تو جاہل ہے یہ تو اعلیٰ اظہار ہے ارے بھائی پھر وفات کے ساتھ وہ کس کے ساتھ بولتے ہیں اگر اظہار کی ضرورت پڑ بھی جائے یہ بولنا روح دی اظہار کا آلہ زبان ہے توجہ اگر بولنا روح دی अपने आप अंदरों सवाल उठद अपने आप अंदरों जवाब उठता पाया जबान ते बन बोलन का डे صاحب کی اللہ. اس کو کہتے ہیں اسی وجہ سے حدیث نفس سقیفہ بنو سائدہ والی حدیث میں آتا ہے وہ جدو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال شریف تو بعد صحابہ کرام ایک چھپری ہوئے خلیفہ خاطر ادرت عمر اس لیے فرما نے میں میں اگر موقع آتے اے گا. میں اپنے اندر, اندر اپنا پورا تیار ابو بکر بولے سارا ہی بول سی کہ تیار قدرت والا یہ آلہ بند کر دے روحو آ کے بولی جا جے چا بند کر لگت نو ہاتھ پیراں سارے جسم نے گوئی دین بولنا بولو سے بولنا زبان نہ <تصفح> دس. دس. دس. دس دس بولی روح استعمال, استعمال کیتا زبان بولی روح استعمال کیا ہاتھ نولی روح استعمال کیا پٹ بولے رو زبان بولے روح نہ ہاتھ استعمال کرے نہ زبان استعمال کرنا نہ ہے اپنے آپ تو ہی چنا چڈے بزرگ فرمادن ایک روح ایک روح اللہ تعالی نے عجیب بنائیے کہ اگر اس روح بندہ صاف کر لو نا تے فن فن سہی آ ایک روح, روح جس جس था था دی جبریل حضرت جبریل دی اصل شکل ہے چھ سو پر ایک پرم ساری زمین رو جبریل کوئی نہیں تو اتنے نہیں اتنے آئے نہیں ایک دوس پاک میران دی دس مرید دعوت کی ہر ایک, ایک کو وقت دے چاہت مرید ہکے بکے پی ریکیا تھا دساں جسم دساں جسم ایک روح میں اس باغ نے کام کیا دسا جو اس پاک بیٹھے اللہ دلی اپنی روح تو کرے جیسے ہو روح کلی استعمال کرے ہر بندے تو وکھرا وکھرا کام لینا شروع کر <سؤال> دی روح استعمال کرے، اپنی روح استعمال کرے، جس میں جی کام کر رہی ہے، ٹرالی چلا رہی بلکیس آصف بن برخیہ دی روح شریف نے اپنے جسم کام کر رہی ہے. اسی طرح اسی روح شریف نے تخت کا روح نے اس تخت ناظر کیا مکیا والے لکھتے پہن وقت تخت آیا ہے نا سلیمان پیغمبر نے پکی گل سی ہے تے نیت بہت سی آرماندنی ابھی لگتا تھی یہ مطلب نہیں سنبھالو لیکن بکی اس گل پیچھو جدوی سی آدر ہو گئی آ <تصفح> جد ویسدیسی ایڈی چیتی آئی بھائی تو سجنا آ، آ, آ, آ, آ. بے وقوف کہے گا برقیہ کی روح کو اللہ نے اتنا کمال بخشا لیکن مرنے کے بعد چی رولی نہیں ویلی کیوں کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے انہیں وعدہ کیتا ہے تو شکر کر میں گا اگر نہ شکرا تو کیا رب قرآن ذکر کرنا معلوم میں مذہب یہ جن سن نہیں رسالت عیسیٰ کی بات ہے کمال یہ فرماتا اللہ وہ چھپیا چیزاں خبر تو دی گل آئی ہے نا بڑی انوکھی نبی دو دوفت بیان تاکہ ایمان والے ہو جو تعوی دکلیف پہنچے محسوس نبی کرتا ہے حریص ان علیکم اتو حرس بھی رکھ دینے ایک ہے نبی صاحب دردے اور صاحب احساس امت دا پورا درد دے فکر رکھ دینے ٹھیک ہے اس درد اور فکر دی بنا ہے دکھ پہنچے تے محسوس کر دینے سکھ پہنچے تے خوش ہون دینے تو آنے سکھ دا حرس رکھ जिथे भी बैठा हो मेरे नबी नर्द भी होंगे تے اگر توجہ تنال ہون اے نہیں کہ درد دکھ محسوس کر کے چھوپ رہنے نا حریصو نالیکم جدو ہرس رکھ دینے اس گلدہ کہ دکھ آوے اے چلا جاوے سکھ آوے سکھ آوے دا ہرس رکھ دینے دکھ دور کرنے فکر رکھ دینے نبی دا سلے بے قرار ہو کے دعا کرتا ہے لکما دینا حدیث لیکن میں پاسے رکھ کے صرف قرآن کیوں؟ حدیث پر کوئی زبان درازی کرے یہ ہے توجہ ہی اللہ تعالی نے فرمایا روف رحیم روف روف کی رحیم کی تم دانا روف محققین علماء نے فرمایا رافت دمانا ہے دکھ دور کرنا رحمت دمانا ہے سکھ روفا دکھ ٹالم روف جہا آفو تو رفو کی مطلب آپڑا پاٹ جانا ہے کہ رفو کرے بھائی مطلب کو رفو سے صاحبانی نے نکالا اپنے نبی تاریخی سچ ادی مرشا جی سچ جدی مرش جی غلام ہے رسول میں نہیں لے دی خدا من عبادت کے لائق آه ماننے جاننے کے ریا مسلا پکار دارو مدارکاں بالکل درست اور بندی دے مطابق بنا علم آہ, کے مطابق اساں بے وقوفی سمجھی بے عقلی نہیں کہہ سکتے شرک ہے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا مخصوص یہ بہت بڑا مغالطا دور ہو گیا تبارک